تین शाबान سدائے کون مرحبا اللہ ہو گیا ظہور مولا حسین آگوش فاطمہ سے حسین آگوش رسالت میں آئے حسین دیکھ کے نانا کو مسکراتے ہیں مگر یہ کیا ہوا چشمے رسول اکرم سے خوشی کے وقت بھی آنسو ٹپکتے جاتے ہیں سوال کر دیا زہرا نے اے میرے بابا اداس کیوں ہوئے کیوں سوگوار ہے چہرہ کہا رسول نے زہرا میں خوش ہوا یہ تیرا لال میرے دین کو بچائے گا میں رویا اس لیے زہرا وطن سے دور اکیلا پیاسا غریبی میں مارا جائے گا اور اس قیامت میں نہ میں نہ تم نہ علی ہوں گے نہ حسن ہوگا نہ کوئی پیارا نہ اپنا ہوگا کنارے نہر کے بے گور رو بے کفن ہوگا تڑپ کے پوچھا نبی سے حسین کی ماں نے تو میرے بابا بھلا اس پہ کون روئے گا کہا رسول نے زہرا نہ فکر کر بیٹی خدا کی سم سے موجود ایک قبیلہ ہے جو اس کو روئے گا حشر اس کا وعدہ ہے جو نہ حسین کو بھولے گا نہ حسین اس کو بھولے گا سارے جہان سے ان کی مسلسل صدا ہوگی حسین حسین حسین, حسین نہیں بھولگے حسین نہیں بھولیں گے حسین وعدہ ہے ہمارا یافات مظاہرہ وعدہ ہے ہمارا یافات مظاہرہ نہیں بھولیں گے حسین نہیں بھولیں گے نہیں بھولیں گے حسینا خطایا ہو نور اللہ دل برآ حسین یمول خطایا ہو نور ال دل برایا بدر ہودا لن سا سونے بدار اللہ اللہ ودین وغیرہ مزہ ہمارا یا مزاح نہیں بھولیں گے حسین نہیں سم اللہ کی وہ جس نے ہمیں خط کیا اور ہمیں کرب و بلا کے لیے مخصوص کیا ہم وہی لوگ ہیں واللہ دعائے ذہرا اس نے ہر جو کہا نہ صرن سرنا ہم نے لبا کہا اللہ اللہ والدین اللہ اللہ والن کے مزہ نہیں بھول گے حسین نہیں بھول گے حسین نہیں بھولیں گے حسین بال خوشی مایا ہے جرا علے بالخوشی مایا ہے جرا علے یا علی آپ علی کے ہر رنگ جو مسائل کی, کی مقلوز یہ نسل آدم چودہ صدیوں سے مسلسل ہے عزا و ماتم وہ کے ہر چند ہوئے ہاتھ غلم قلم پاؤ قلم ظاہر کر بلا کے نہ رکے پھر بھی قدم عظم اللہ ہل ہل یا مجھے اللہ دانک جینک دانک جینا سے ہم سب نے کیا ایک وعدہ ہے جو شبیر نے بچپن میں لیا اپنے ماں باپ سے نانا سے برادر سے کہا آپ سب میرے کو کیا دیں گے سلا بولے سرکار محمد میں شفا دوں گا بولے ہے میں کوسل کی بشارت دوں گا اور حسن بولے میں سردار ہوں جنت دوں گا بولی زہرا تیرا وعدہ ہے شہاد ج میں رکھوں گی قدم میرے حسین جب تلک خلد میں جا کے نہ آزاد حسینسین ہل ہلیا وجن بھجن یا ہلیا وجن بھجن جذ نامک جین نامک جے نج نامک جینار سنو آیا جب تم بھولے محسن ہے جگر پر لوگ مجھ کو دربار بلا کر لوگو کاٹا ہے لوگ نہ میں سے دار کے تڑپ نہ کسی پہلو بھولی گرد آلو کے نگیسو نا کیسو بھولی نہ ہی سجات کے خورنگ وہ آنسو بھولی بچے کے رفیقوں کو رگڑتا دیکھا. ہاں دیکھا میں نے, ہوئے کا دیکھا. ہاں کو دیکھا. میں نے کا گلا تیر میں الجھا دیکھا جس گھڑی لال میرا تین سے پہ گرا تیرا سرپوں سے میرے سامنے سر اس کا کٹا پھر شام غ غ غ غ غریبوں نے پام غ غ غ غ غریبوں نے مجھے لوٹ لیا،, لیا وہ ردا میری تھی آتا نے جسے ٹوٹ لیا میں نہ بھولوں گی وہ بازار ہائے وہ شام کا دربار